کیونکہ اس سے زیادہ ہمارے پاس تو علم نہیں تو ہم دیکھیں گے کہ آسمان کے بارے میں پرانے کریم میں کیا حکم ہے آپ سب سے پہلے جب میری آواز آ رہی ہے نا میری آواز آ رہی ہے جی آپ سب سے پہلے کتاب اللہ کو دیکھیں گے تو کتاب اللہ میں تین طرح کے لفظ آئے ہیں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے فلک آگے جا کے میں آتے میں یہ بتلاؤں گا پہلے بنیادی بات کو سمجھ لیں لفظ فلک جو ہے وہ قرآن کریم میں آیا ہے اور لفظ فلک جو ہے وہ قرآن کریم میں صرف دو جگہ آیا ہے اور دوسرا لفظ ہے سما سما کا جو لفظ ہے وہ قرآن کریم میں تقریباً ایک سو بیس دفعہ آیا ہے آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں نا تو ایک سو بیس دفعہ جو ہے یہ لفظ قرآن کریم میں لفظ آیا ہے تیسرا لفظ ہے سماوات سماوات کا جو لفظ ہے وہ قرآن کریم میں ایک سو تیس مرتبہ آیا ہے سم ایک سو بیس دفع اور فلک دو دفعہ سماوات وات ایک سو تیس دفاع تو گرامی قدر لفظ فلک جہاں آیا ہے وہاں گیرے کے یا دائرے کے معنی میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے آج مفتی نعیم صاحب تشریف لائیں گے نا کیوں جی مفتی نعیم صاحب آئیں گے جی ماشاء اللہ جب آ جائیں تو مجھے اے ذرا موٹے لفظوں میں لکھ دینا تاکہ میں ان کے لیے مائک چھوڑ دوں جی تو اس کو لغت میں جناب آپ المفردات فی لغات القرآن میں اگر دیکھیں گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے الفل مدار النجوم جوم یعنی یہ گیرے کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا فی یس بہون یہ لفظ فلق کا استعمال گھیرے کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو دوسرا لفظ ہے لفظ سما اس کے معنی ہیں بلند حصہ بلندی کے بلند ہونے کے جیسے کلو, کل کلین یعنی ہر چیز کے اوپر کے اوپر کے حصے کو سما کہا جاتا ہے جیسے سکاف کل شیئن و کل, کل بی اور کاموس میں اس کو چھتری جو ہے اس پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے جی تو تیسرا لفظ ہے سماوات سماوات جو ہے لغت کے اعتبار سے یہ جمع کا سیگا ہے اور جہاں سما کا اطلاق ہو سکتا ہے یعنی بادل بارش چھت وغیرہ وہاں جمع کے لیے سماوات کا لفظ آیا ہے یہ تینوں میں نے سما میں پا... کے پائے جاتے ہیں لغت کی کتابوں میں تو اگر اس کو آپ قرآن کریم کے اسلوب کے لحاظ سے دیکھیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ 130 سو آیتوں میں لفظ سماوات جو وارد ہے تو ہر جگہ اس طرح عام معنی مراد نہیں بلکہ ایک مخصوص حقیقت جو ہے اس کے لیے اس لفظ کو تعبیر کیا جا رہا ہے تو گرانی قدر پرانے کریم میں سماوات کے بارے میں یا سما کے بارے میں اللہ رب العزت کا ایک فرمان ہے جو ہم لوگ وہابیہ کے رد میں پیش کرتے ہیں کیونکہ جب وہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا رد عرش پر ہے تو ہم ان کے عقیدے کے رد میں جو ہم آیات کریمہ پیش کرتے ہیں تو اس میں ایک آیت کریمہ یہ ہے سمتواسمای وحی دان سمتواسماعی वही दुखान यहाँ इस का माना जो है वहाँ तो चढ़ बैठने के करते हैं लेकिन हम इसके मायने चढ़ बैठने के नहीं करते बल्कि मुतवजो होना के करते हैं کہ اللہ نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف جب وہ تھا کیونکہ ان کے اس معنی کی تردید جو ہے وہ اس طرح بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جی السلام علیکم شاید حضرت ڈی سی ہو گئے ہیں نو oh, یار no, اتنا میں نے اور اتنے انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ ابھی ہم شروع ہوئے کہ بس کیا ہو رہا ہے یار تو پاکستان میں بجلی چلی جاتی ہے لو شیڈنگ کا پرابلم ہے جذبان یار تم روم میں کیوں نہیں بیٹھتے یار کبھی ادھر گھوم رہے ہوتے ہو کبھی ادھر گھوم رہے ہوتے ہو مطلب तुम्हारे को पता ही नहीं लगता यार सवाल कर जाती हो फिर अच्छा देखो रोर का मतलब होते है भाई जिसमें रिजवाना ठीक है ना रिजवाना तुम्हारा नाम नहीं लेकिन जब किसी को पुकारते रिजवाना दिल तरह चाहते इधर आओ जिस कहते है ठीक है ना तो वो कहते है रो रहा रोर मतलब भाई को रो रा मतलब किसी को जिसमें ان کو میں کہنے کے بائی بائی کو کہتے ہیں کہ پیرا بھائی کو کہتےوا ٹھیک ہے نا تو یہ ان دا سینس وہ ہے رو را کر رو رہی لفظ روئی ہوتا ہے رو اور رو رو جناب بائک پہ آئے کچھ یہ سوال میں نے چیڑا ہے اس سوال پہ کو حضرت اکثر کتابیں ان کے پاس ہوتی ہے خورم خور وہ تو وہی اردو والے خور ہے نا ہم تو پرستو والے خور کی بات کر رہے ٹول رونا ودی روم کے ناس دی تمام بہنیں اور بھائی اس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں آئے رضوان بھائی پہ اوزر یہ اپنی پالی پالی سی آواز مجھے ہمیں سناؤ اور مانو سی بلی بن کے بتاؤ آئے جناب بھائی تموجانا رورا سلامونا تموجن ٹھیک ہے ٹھیک کیا میں نے میں نے ٹھیک رو را سلامہ چلو ٹھیک ہے یار وہ ٹاپک واقعی میرا بھی جو ہے وہ پسندیدہ ٹاپک ہے کیونکہ اس کے اوپر میری بڑی بات ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ تو یہ ایک انہوں نے ایک اور آیا تبھی بتائی ہے تو حضرت نے ابھی انشاءاللہ واپس آتے ہیں میرے خیال سے یہ سرحر رحمان کی ہے تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں ابھی میں نے کھولی ہوئی ہے میں ایک منٹ یہ تو بڑا زبردست نہیں سنی کبھی. تو استوار یہاں پر مانی جو ہے وہ. میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے دوسروں نے کیا کیے جو ویسے تو میرے خیال سے جو ہے یہ برکہ حضرت نے بتایا ہی نہیں فہی. نہیں یہ اچھا تو یہ بالکل یار یہ ایک وہ جو کر والا سوال بھی ہے وہ بھی میں نے کرنا ہے اس کا جواب حضرت مفتی عباس ری صاحب نے بڑا پیارا دیا تھا بس یاد نہیں رہا اصل مسئلہ یہی یہی ہے ذہن میں بھی تھا لیکن بس سے نکل گیا تو میں ابھی اسی کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں اور بچ سب جو ہیں وہ ٹھیک ہیں آج تو آپ نے وہ پڑھا ہے اس کا کالم چلیں سروچر